کوئی آدمی جس نے شرک نہ کیا اور اس پر شرک کا فتوا لگا اس کا مطلب ہے کہ اس کو کافر کا آپ نے اور حدیث شریف میں ہے کہ کسی کو اگر کافر کہا جائے تو یہ کفر ایک کی طرف ضرور لوٹے گا یا تو وہ کافر ہے کہ جس کو آپ نے کافر کہا اور اگر وہ کافر نہیں یہ کفر آپ کی طرف لوٹے گا اس لیے کسی مومن مسلمان کو کسی معمولی معمولی مسائل میں یہ کہہ دینا کہ یہ کافر ہو گیا یہ مشرق ہو گیا یہ جائز نہیں اپنی زبان کو کسی بھی مسلمان کے حق میں اس طریقے سے درا نہ کیا جائے کیا ہم مسلمانوں میں کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کو خدا مانتا کیا شرک کر رہے ہیں کیا ہم نبی کریم علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں جو شرک کر رہے ہیں بھائی ہم محفل میلاد کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ شرک ہو گیا ارے محفل میلاد کا مطلب تو یہ نہ کہ حضور کی ولادت ہوئی Arhe, ولادت کا دن منا رہے تو خود اس بات کی گواہی ہے کہ شرک نہیں ہے اگر اللہ مانتے تو وہ ولادت کا مناتے تو حضور کی ولادت منانا اس بات کی دلیل ہے حضور کو خدا کا بیٹا نہیں مان رہے سمجھے ہاں اللہ تبارک کا و کا بندہ اور اللہ تبارک کا کا رسول مان جو لوگ عام تر کے یہ شرک یہ شرکت انگوٹھے چمنا یہ شرک ہو گیا سلام پڑھنا یہ شرک ہو گیا میلاد پڑھنا یہ شرک ہو گیا یہ زیادتی ہے لوگوں کی کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے اور جب بھی کسی پر کفر کا فتوا دیں اگر وہ کافر نہ ہو تو یہ کفر جو ہے فتوا دینے والے پر یا کہنے والے پر لوٹے گا ٹھیک ہے جانا چلوی تو جب جو میرا کے لیے کوئی